تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ نماز میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کا مطلب اس طرح تصور کرنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا دوسری صورت یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم نے دیکھ رہا تو یہ تو اس کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو جگہ پہ میں نے یہ پڑھا تھا نماز میں اپنے جو شیخ واق ہوتے ہیں اپنے پیر ہوتے ہیں ان کا تصور کرنا چاہیے تو یہ کوئی مطلب ہے اس کے بارے میں براہ براہ براہ جی اجنا بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مشہور حدیث ہے بخاری تھی دیگر کتابوں میں بھی احسان کیا ہے عجیبر نے پوچھا تو رب کی عبادت یوں کرے کے گی کے رب کو دیکھ رہا اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اللہ تجھے دیکھ رہا تو یہ تو بھائی حالت ہے یہ تصور مومن کی نراج جو ہے وہ نماز ہے تو اللہ کے بندے تو یہ کرتے ہیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن کم از کم اتنا تو کریں چلنا دیکھ رہا ہے دماغ میں ادھر ادھر کے خیالات ادھر ادھر ہاتھ مارنا ادھر ادھر کی سوچیں آج یہ اسی طریقے سے نکل سکتی ہیں کہ جب ہم یہ اپنے دل میں تصور کریں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور وہ بڑی شان اور جلالت والی ذاتیں گسا ہے تو اس کے سامنے ادھر ادھر نظر کرنی جائز نہیں ہے جب یہ تصور ہو جائے گا تو اگر ہمیں ایک نماز بھی ایسی پائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ نماز کس کو کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں سور بھی نہیں آتا سب کچھ دنیا کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مسئلہ ہم اس نماز کو نہیں پڑھتے جس کو نماز کو نماز کہا گیا ہے ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں اللہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی تفریح گرما دے تو تصور شہر جو ہے یہ نماز میں تو نہیں ویسے تصور شہر ہوتا ہے کہ شاخ کا تصور کر کے جو بزرگوں نے, نے بتایا ہے ان کو کرے اور یہ تصور رکھے کہ پیر مجھے دیکھ رہا ہے پھر رہے غلطی نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا گناہ نہیں کرے گا گناہ نہیں کرے گا شراب نہیں پیے گا کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے تصور کر لیتا نا تصور کرنا ہوتا تو اصل میں تصور مرشد جو ہے تصور شہر جو ہے یہ تصور پر چلے جاتا ہے اور تصور